ربط سورہ قصاص با سورہ نم کا صورتوں میں مسئلہ توحید کو ہر پہلو سے مدلل کرنے کے بعد اب اس صورت میں تشجی الحبیب الطبین توحید محبوب کو بہادر کیا گیا کہ توحید بیان کرو یہ کس کے اندر تشجیع پائی جیفی ضمن کس سات ہے موسیٰ علیہ السلام دوسرا رب نتلو علئے کا آگے رہا ہے سمجھے اس کو انت الوال قرآن سے ہے یہ ابھی پڑھا ہے وہ انت الوال قرآن آگے نقل علیہ کا بھی آ رہا ہے منا بہ موسا اچھا جی پھر موسا علیہ السلام کا قصہ بھی بے اجمال کا بھی تفصیل ہے خلاصہ سورہ قصاس وہی تشدی الحبیب نمبر ایک پھر دلیل نکلی ہے رفع موان خمسا پانچ دلا نکلیا یہ یہ جی یاد رکھنا خیال کرنا امور ستا متفرع علیہا چھ امور ایسے ہوں گے کہ ان پہ تفریح ہوگی متفرال ان پہ تفریح ہوگی اس کے بعد چھ وہ آئیں گے جو ان پہلو کے اوپر کیا ہوں گے متفرے کوئی جیسے چھ آدمی بیٹھے ان کے اوپر چھ اور چڑھ جائیں یہی ہوگی نا تو پچھلے چڑھ جائیں گے متفرے ہو جائیں گے شکوے تقریفات بشارات بھی ہوں گے سی میم تل کا یات الکتاب المبین تمہید ما ترغیب مبین سے کس طرح پھشا ہے جی دلائے نکلیا نتلو الحما بے موسا اجمال قصہ تسلی تو ہے کہ خاتم الانبیاء کو تسلی کنارے پہ لکھ دو موسا علیہ السلام کے قصے کے ضمین میں کنارے پہ اور اجمال قصہ درمیان میں پڑھتے ہم آپ پہ بعض خبر موسا کی فراون کے ساتھ حق کے ان لوگوں کے نفے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ مستفیدین ان نہ فراون الاف الت امر اول چھ امور آئیں گے یا نہیں وہ ابھی میں نے بتایا چھ امور کا ہوں گے متفرہ علیہ امر اول ایک کنارے پہ لکھو موٹا کر کے امر اول بے شک فراؤن نے سر اٹھایا تھا زمین مصر کے اندر سر اٹھانے جان ہو سرکشی تکبر و جال اہلا اور بنا دیا تھا اس کے رہنے والوں کو مختلف گراہوں کے اندر بھئی یہ انگریز ہے نا انگریز اس کا بھی یہی سیاست تھی انگریز کی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 کہ فرون کیونکہ خود شیعہ تھا اس لیے اس کے رہنے والوں کو کیا بنا دیا زبردستی شیعہ بنا دیا یا تاز ہے میں کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو میں سے وہ کن کو کمزور رکھتا تھا بنی اسرائیل کو جن کو سبتی کہتے ہیں ذبے کرتا تھا ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو بے شک وہ تھا مفسدین میں سے ون اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ہم کمزوروں کو اوپر لے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ کیا تھا کمزوروں کو اوپر لے ہیں اور اوپر والوں کو تباہ کر دیں ستیہ ناش کریں اور ہم چاہتے تھے یہ کہ احسان کریں دینی اور دنیاوی اوپر ان لوگوں کے جو کمزور قرار دیے گئے زمین میں نصر کے اندر وہ نہ جلا ہوں آئی ماں کیسے احسان کریں بیان احسانات کہ بنائیں ہم ان کو آئی ما پیشوا دینی نمبر اے انہیں دین کا پیشوا بنائیں ون اجالا وار سین نمبر دو اور بنا دیں ہم ان کو وارث ملک مصر کا ون مکین اللہ ہوم یہ احسان نمبر کتنی جی تین سلطنت دیں صرف جائیداد کا مالک نہ بنائیں سلطنت دیں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 اس لیے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا واؤ ہے نا لا میں موسا تفصیل قصہ نے جی آرڈر جاری کر دیا اوہ خواب دیکھا تھا نا کہ آج اٹھی ہے بیت المقدس سے مصر کے اندر ہر کپتی کے گھر کو جلا دیا بنی شریر کو کچھ نہیں تھا تو کہنو نے کیا کہا تھا بنی شریر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک میں قابل ہوگا اس نے آڈر کر دیا کہ منی کے بچے جتنی پیدا کا قتل کرو حضرت منس علیہ سوال پیدا ہو گئے ان کی امی بڑی پریشان اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا بھئی فرشتہ آ سکتا ہے غیر نبی کے پاس بیوی مریم کے پاس نہیں آتا تھا یہ وہی ہوتی ہے تسلی کی جس کو لوگ ربوی کہتے ہیں وہی تشریح نہیں ہوتی نبوت والی آکام والی کو فرشتہ بھیج دیا بیوی کو کہا کہ دودھ پلاتی رہ توسا کو لیکن جب خطرہ ہو کہ آج چھاپا پڑے گا اور پھر آنگے پولیس آئے گی فوج آئے گی تو جلدی جلدی اس کو صندوق میں بند کر کے کس میں ڈال دو دریا میں دیکھو جی اور وہی کی ہم نے تیر ماں موسا کے اس کا نام تھا ماہ یانہ ہمارا راجیہ قول تو یہی ایسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ فرشتہ بھیجا بعض علماء کہتے الہام کیا القا کیا لیکن الہام الکا کے اندر اتنا مزہ مجھے معلوم نہیں ہوتا دل میں الکا فرشتہ آیا سنگے وہی تھی ہم نے تیرا ماں کے وہی لغوی تسلی کی ماہیانہ اس بیوی کا نام تھا یہ کہ دودھ پلاتی رہے اس کو پر جب اندیشہ کرے تو اوپر اس کے پر ڈال دے اس کو دریا کے اندر تخافی من حرک اور نہ خوف کر تب سے غرق سے غرق کس چیز اپنا خوف کس چیز کا ہوتا ہے ماں کا آگے غرق سے بھی خوف نہ کر بلا تہزنی اور نہ غمگین ہو تو مفارقت سے مفارقت کس کی ہوتی ہے ماں کی کہ تو یہ سمجھے کہ بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا اور میں غم میں بیٹھوں نہیں میں واپس لاؤں گا اور نہ غمگین ہو مفارقت سے ان رات دو ہو بے شک ہم لوٹانے والے اس کو طرف تیرے پہلا امر کیا تھا جی بتائیے ان فرعن علاقل اور یہ امر دوم لکھو انا رات دہو یہ امر دوم ہے بے شک لوٹانے والے ہم اس کو طرف تیرے بجائے علی مرسلیم اور بنانے والے اس کو رسولوں سے یہ تیسرا امبر ہے تین تو عمر ہو گئے نا کتنے امبر ہو گئے یہ چھ آنے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھو ان لائک یہ پہلا وعدہ اور جائے مرسلیم یہ دوسرا وعدہ اس کے ذمین میں وعدے بھی ہیں ایک وعدہ یہ ہے کہ تیرے پاس لائیں گے دوسرا وعدہ کیا ہے رسول بنائیں گے پلتا کا تو آدھو حسن تدبیر خدا اچھا جی وہ سندوک تیرتا تیرتا دریا سے کہاں آیا جی نہر کے اندر نہر سے پھر کہاں ٹکرایا فرعون کے محل کے قریب تو بی آسیا نے اٹھا لیا اس کو حسن تدبیر خداوندی بندی اٹھا لیا اس کو فیرون والوں نے تاکہ ہو واسطہ ان کے دشمن بطور نتیجے کے اور سبب ہم کا باقی فیرون ہامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے کیا خطا میں آ گئے کہ اپنے دشمن کو پاڑ رہے لیکن اللہ پلوا رہا ہے وکالت امرات فرعن کہا عورت فرعون کی بیوی بی آسیہ لکھو امراض کے نیچے لکھو بیوی بی آسیہ اس نے بچے کو اٹھایا فرعون کے سامنے لائی کیا کہنے لگی قرا تو لگی. اے فرون یہ جو ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو خدا کی قدرت فراون کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک کو تو ہو میری ٹھنڈک نہیں تو نتیجہ ویسے نکلا یا نہیں حضرت منسا بی, بی آسیہ کی ٹھنڈک بنے وہ ایمان لائی یا نہ نہیں تھی لیکن فراؤن کی ٹھنڈک بنے نہیں وہ <laughs> <laughs> <laughs> فراؤن کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک ہو تو ہو میری ہے <laughs> لا تخت لو ہو بیوی بی نے کہا نہ ٹکل کرو اس کو اس کا ارادہ ہوا امید ہے کہ نفا دے گا ہم کو بنا لیں گے اس کو کیا بیٹا اور وہ نہ سمجھتے تھے انجام کو کیا انجام کے انجام یہ تو ادھر موسا علیہ السلام پہنچ گئے کہاں وہ پھرا کے گھر اب موسا کی امی کہا موسا کی امی جو صبح کو اٹھی دل بے قرار دل بے قرار پریشان کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا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 کراون کے محال میں اچھا جی وہ اصواف آدم میں موسا پارے گا اور صبح کی موسا کی ماں کی دل نے بے قرار پارے گا یا بے قرار کہو یا ہر خیال سے پارے صرف کس کا خیال تھا موسا کا خیال تھا ان کا عدد ان بما انہ ان قریب تھی کہ ظاہر کر دے موسا کے حال کو اپنی خاص سہلیوں کو بتائے اگر نہ گرے لگا ہم اس کے دل کے تو میں نے بتایا تھا نا پہلے رب تلل کال کیا ہوتا ہے ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے ہم نے رب تلل کالپ کر دیا تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے کہ اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہوگا وہ کال اتنے ہی اور کہنے لگی واسطے بہن موسا کے موسا کی بہن کے نیچے لگے مریم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 جس عورت کا بچہ دودھ پی تکوینی طور پہ حرام کر دیا ایسے حرام کر دیا کہ منص علیہ السلام کو جو دئی نہ نا اپنا پستان منہ میں دیتی منہ پھیر دیتے تو حرام نہ کر دیا اس کا منہ اس کا منہ کا منہ پھیر دیتے کسی کا دودھ نہیں لیتے یہ اللہ نے تکوینی طور پہ حرام کر دیا اب وہ لڑکی دیکھ رہی تھی مریم اس نے کہا بی بی آسیہ کو میں ایک گھرانے والوں کو لاؤں وہ دودھ پلا کیوں نہ اندھا کر مانگے دو آنکھیں جلدی دوڑی دوڑی, دوڑی ماں کے بعد ماں آ گئی جی انہوں نے بس ملا پر دودھ یا خوشی اوشی پینے لگا بی بی آسیہ خوش ہو گئی اس وقت بھی نام دے دیا اور بی بی آسیہ نے کہا تو پرورش کر لیکن موسا کی اماں نے کہا میں پرورش اس کی کہاں کروں گی گھر کروں گی درخواست دیتی رہے خرچہ دیتی رہے دو تین دن کے بعد لاؤں گی تجھے بھی دکھا دی بیٹا تیرا پر بھی میں کروں گی تو اللہ نے جو وعدہ کیا انار ہی لائے کیا کہ میں واپس لوٹاؤں گا وعدہ پورا ہو گیا دیکھو جی اور کہا واسطے بہن اس کے اب ہر رمنا لے المراجا اور حرام کر دیا ہم نے موسا کے اوپر دائیوں کا دودھ مراضے سے پہلے لبن کا لفظ مقدر ہے لابن المراضے آرام کر دیا اس کے اوپر دائوں کا دودھ پہلے سے اس کے پہنچنے تھے پہلے بس کہنے لگی مریم کیا دلالت کروں میں تم کو اوپر ایک گھرانے کے پال دوں اس کو واسطے تمہارے اور وہ ہوں اس کے کیا خیر خواہ پر ادد نہ ہو لا پہلے وادے کا افا پہلا وعدہ تھا نا لوٹائیں گے لوٹایا ہم نے اس کو تر ماں اس کی کہ تاکہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور نہ غمگین ہو مفارکت سے اور تاکہ جان لے این ال یقین یہ علم کا کون سا درجہ ہے این ال یقین ہاں آنکھ سے دیکھے این ال یقین اس کو کہتے ہیں آنکھ سے علم حاصل ہو پہلے پڑھ چکے ہو تاکہ جان لے عین ال یقین کے درجے میں کہ وعدہ اللہ تو سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آزمائشیں تو آتی ہیں بلبا بالاگا شدھا ہو تمہید برائے ایفا عہد سن تمہید برائے ایفا عہد سن پہلا وعدہ پورا ہو گیا اِنَّا دوہ لئے دوسرا وعدہ کیا تھا وہ جائے لوہ بلل اس کے لیے تمہید تمہید برائے ایفا عہد سن اور جب کہ پہنچے موس علیہ السلام بھری جوانی کو اور سنبھل گئے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 اور علم دیا سمجھ دی ولایت کے درجے میں علم تھا اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیکوکاروں کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ موس علیہ السلام اگر کہ فراؤن کے محل میں پلے وہ تیس سال کے تھے نوجوان فراؤن کے محل میں پلے لیکن اس کے مذہب کو قبول کیا تب نہیں قبول کیا نہ بدھ پرستی کو نہ اس کو سیدھا کیا نہ اس کو رب کا خدا کا یہ قرآن کہہ رہا آتا ہے تعینہ حکم وا پھرنا نبوا نہیں مل رہی وداخل المدینہ کیونکہ حضرت موس علیہ السلام ایک شاہزاد تھے کیا بن گئے جی شاہزاد چلتے پھرتے ایک دفعہ شہر کے اندر گئے ہیں. یا تو دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا یہ غفلت کس وقت ہوتی ہے یا دوپہر کے ٹائم یا رات کے وقت ہوتی ہے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 پسپایا اس کے اندر دو مردوں کو لگ رہے تھے ہاضام شیعہ تھی یہ سپتی جو تھا نا اس کے گروہ سے تھا کس کے گروہ سے موسا اسلام سے ایک شیعہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھو جی یہ سپتی جو تھا نا کس سے تھا موسیٰ کے شیوں سے تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کیا تھا شیعہ تھا دیکھو موسیٰ کے شیئوں سے میں نے کہا غلط ہے سوچو ذرا انصاف کرو پہلے کیا آیا ہے جال آ شیا پھر نے سب کو شیعہ بنا دیا تھا مصر کے جتنی بھی تھے سب کو کیا بنا دیا شیعہ بنا دیا تھا چاہے بنی اسرائیل ہوں ان کو بھی شیعہ بنا دیا زبردستی کہ تبھی شیعہ بنا تو اس وقت یہ شیعہ ہے سنی تو تب بنے گا کہ حضرت منہ علیہ السلام واپس آئیں گے نبوت ملے گا تو سنی بنے گا ابھی تک شیعہ ہے چرو کے مذاق پہ اور شیعہ بنایا کس نے تھا یا پرو نے کو شیعہ بنایا تھا یہ مناظرے میں یہ چیزیں چلتی ہیں سنجے جی یار من شیعہ ہی یہ اس کے گروہ سے تھا وہ ہاضابن ادوے یہ دوسرے حاضہ کے نیچے کو کبتی پہلا حاضہ سبتی ہے اور دوسرا حاضہ کبتی اور یہ تھا اس کے دشمنوں سے بس مدد چاہی موسا سے اس نے جو اس کے گرو سے تھا اوپر اس شخص کے جو اس کے دشمنوں سے تھا کازہ موسا مکہ مارا اس کا موسا نے پہلے سمجھایا ڈھیڑ بنا تو مکہ مارا وہ ہے اس کا کام ہی تمام کر دیا وہ مر گیا تو ندامت ہوئی ندامت موسا فرمانے لگے ہائے ہاض امنا شیتان یہ تو شیطان کی طرف سے حرکت ہو گئی واقعی شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والے سری رب توبہ ندامت اے میرے پروردگار میں نے قصور کیا نافسا پن کا بخش سے میرے اللہ نے بخش دیا کہ اللہ تو وفور و رحیم ہے نا رب بما انمتا لیا آگے عہد کر رہے ہیں مستقبل کے لحاظ ہاں سے وعدہ کر رہے ہیں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 امرے چہارم وہ تین نمبر پہلے آ گئے تھے کتنے نمبر آنے ہیں چھ بس ہر کے نہیں ہوں گا میں مددگار واسطے مجرمین کے پاس بابل مزینت خائفا صبح کی اس نے شہر کے اندر ڈرنے والا کون آ, انتظار کرتا تھا کہ کیا بنتی ہے ایسے نہ ہو کہ فراؤن کو پتہ چل جائے کبھی کو سمجھے اچھا وہ انتظار میں تھا خدا کی قدرات دوسرے دن بھی یہی مسئلہ بنا بندہ وہ کون تھا وہی وہ سپتی تھا اور کسی اور کے ساتھ لڑی ہوگی اور سمجھے آ, بندہ سپتی تھا اور کپٹی کے ساتھ لڑی ہوگی پھر اس نے پکارا او oh, موسا میری مدد کرو او oh, موسا مدد اب علیہ السلام اس پہ ناراض تو ہوئے کہ کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی تو معلوم ہوتا ہے شرابتی تو بھی ہے سمجھے من سارا سو قریب نے گئے کہنے کو کہ شرارتی آدمی ہے تو لڑاکا کا آدمی ہے تو اس کو جو ہے تمبی کی حالانکہ مارنا اس کو تھا کس کو کران کی کہوں گا ہاں کپتی کو اور تمبی جو کی اس کو اس نے کل والا واقعہ تو دیکھا تھا اس نے سمجھا مجھے مکہ مارتا میں مار جاؤں گا تو کہنے او oh موسا کل بھی قتل کیا تھا تو آج مجھے مار رہا ہے اس کپتی کو پتا چل گیا کہ کل کا کاتل یہ ہے اس خبیص نے جا کر رپورٹ پیش کر دی کہاں فروئن کے دربار میں اب فرون کے دربار کے اندر مشورے ہو گئے اس چیز کے کیا کیا جائے کسرت رائے اس طرح ہو گئی فروئن کو لوگوں نے کہا جس کو تو بیٹا بنایا ہے تیری قوم کی جال ڈی رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے قتل کرنا چاہیے وہاں خدا کی قدرت ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو موسا علیہ السلام کا کیا تھا یار تھا کبتی تھا قوم کا ان کا وزیر تھا پھر کا لیکن اس کے ساتھ یاری تھی وہ بعد میں پھر وہ مومن بھی بنا آگے آئے گا سمجھے وہ دوڑا دوڑا آیا موسا کو تیرے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے کس کا با باپ کہیں جانا ہے تو دیکھو جی بس صبح کی شہر کے اندر ڈرنے والا انتظار کرتا تھا کیا ہوتا ہے پس اچانک وہ ش جس نے مدد مانگی تھی نا اس سے کل وہ مدد مانگتا تھا آج بھی کہا اس کو موسا نے بے شک تو کیا ہے بدراہ شرارتی ہے شرارتی ہے ظاہر پر جب کہ ارادہ کیا یہ کہ پکڑے اس شاس کو کہ ہوا ادو اللہ ماں ہووا کے نیچے کیا ہے کبتی لکھو پکڑنا تو کس کو تھا کبتی کو لیکن اس کو جو کہا کہ تو شرارتی ہے اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑے گا <laughs> اچھا اس کو جو دشمن تھا قال کہا سپتی نے اسرائیلی نے اے موسا کیا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہ قتل کرے تو مجھ کو آج جیسے قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو کل ان تری نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ ہو سر کا زمین کے اندر اور نہیں ارادہ کرتا تو یہ کہ ہو کیسے اصلاح کرنے والوں سے بجا راجلون حسن تدبیر خدا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 بے شک درباری لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں تاکہ قتل کر دیں تو اس کو پہ نکل تو بے شک میں واسطے تیرے خیر خاؤں سے بخالہ جمینہ خائفا پس نکلا حضرت موسا علیہ السلام اسی شہر سے ڈرنے والا اور انتظار کرتا تھا کہ پیچھے فوج نہ آ جائے شراون کے پیچھے فوج اور پولیس نہ آئے کالا دعائے موسا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 اس پہ لوگ کیا پلا رہے ہیں اپنی بکریوں وغیرہ کو پانی جانو کو پانی پلا رہے ہیں کنواں ایک ہے وہ ڈول بھرتے ہیں طاقتور آدمی دو لڑکیاں ہیں معصوماں وہ اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں وہ بعد میں جب لوگ پانی پلا جاتے تھے جانوروں کو بچا کچا پانی وہ پلا پلاتی تھی اپنی بکریوں کو حضرت موس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہٹا رہی ہو ترس آ گیا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 اور دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ ساتھ ایک اور ہوا تھا اور اس کے اوپر بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جس کو دس آدمی اٹھاتے تھے کتنی جب اس کنویں کا پانی کم ہونے لگتا تو اس کو کھول دیتے تو اس وارا سورا تو سلام نے تو ایک کام پتھر کو دور کر دیا پانی ان کو پلا دیا ڈول نکال کے پھر پتھر ڈال دیا پلا دیا واسطے ان کے پھر پھرے طرف سائے کے کالا التجائے موسا بس عرض کیا ہے میرے رب ان فقیروں ان کی خبر کیا ہے وہ آخر میں دیکھو بے شک میں محتاج ہوں واسطے اس کے کہ اتارے تھی طرف میرے خیر سے اے میں محتاج ہوں تیری خیر کا مطلب ہوں کیا کوئی کھانا کھلاؤ پات قبولیت قبولت دعا تھوڑی دیر کے بعد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 اور بیان کیا اس کے اوپر احوال تو حضرت نے فرمایا نہ ڈر تو نجات پا چکا ہے قوم غالبین سے یعنی فرعون کی سلطنتی درتا نہیں ہے مدین پر اس کی کوئی سلطنت نہیں یہ باتیں چل رہی تھی کھانا مانا کھلایا موزاء السلام کو وہ دو میں سے ایک لڑکی کہنے لگی ابو یہ تو بڑا طاقتور ہے امانتی ہے طاقت اس کی تو ہم نے دیکھی کہ دس آدمی جس پتھر کو اٹھاتے تھے ایک نے اٹھا لیا اور امانتی ایسے ہے کہ جب ہم چلنے لگے نا تو مجھے کہنے لگا کہ بہن تو پیچھے چل کیا راستہ مجھے بتا میرے آگے نہ چلتا امانتی ہے نا آگے عورت کا چلنا ٹھیک ہے آگے مجھے پیچھے چل تو امان ہے اس لیے اس کو لو کر رکھو کام دو میں سے ایک نیا بجان لو کر رکھ لو اس کو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 آٹھ سال یہ حق مار ہوگی آج کل بھی حق مار ایسی کرا سکتے ہو ملازم رکھ کے سمجھے لکھتا یہ کر سکتے ہو ہیں نوکری کرے تو میری آٹھ سال بس اگر پورا کرے تو دس سال تو تیری طرف سے ہوگئے آٹھ یقینی دس کیا اختیار ہے میرا جبر نہیں ہوگا اور نہیں ارادہ کرتا میں یہ کہ تکلیف ڈالوں تو جبر کروں انکری پائے گا تو مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ لوگوں سے سال ہی کا منع اے معاملے کے اندر میں صاف ہوں خوش معاملہ کالا ارض کیا موسا نے ظال کا بہنی اور بینک یہ بات طے ہوگی میرے تار. تیرے درمیان ان دو میادوں میں سے جس کو میں پورا کروں پھر نہ ہوگا جبر میرے اوپر چاہے آٹھ کروں چاہے دس جبر نہ کرنا اور اللہ تعالی ضامن ہے ولہ کے بعد وکیل کا نہ کرو اوپر اس کے ہم کہتے ہیں